نور والا آیا ہے لون لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور جایا ہے والسلام تو یا رسول اللہ تو والسلام والی یا حبیب اللہ شاندار آکام مر ہبا مر ہبا والا آیا ہے ڈور لے کر آیا ہے سارے عالم دیکھو کیسا مور چھایا ہے سالہ یا رسول اللہ گیا ڈلہ تو اصل والی گیا ابھی والے نام دار آکا پکارو بار بار آ کا مانا مل ہبا والا آیا ہے ڈور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور جایا ہے سالہ والسلام اصل یا رسول اللہ اصال والسلام اصل یا حبیب اللہ پرور دیگر آ کام مولامل ہبا رحمتی پرور دیگر آکام مولامل ہبا حق کے تم آئی ندر آقا مولا مرحبا مل ہبا والا آیا ہے ڈور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سال والسلام اصل والے اپنے رب کے راج در آکامل ہبا اپنے رب کے راج در آکامل ہبا و تم پر آشکار آقا یا ہری الله دو جگہ کے تاج در آمل ہوا دو جگہ کے تاج در دیکھو کیسا چایا ہے سالہ والسلام اصل یا رسول اللہ تو والسلام والی یا حبیب اللہ جل ب دے آش آقا والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله